in the earth صورت مہاد صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیچی اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت ہم مدینہ منورہ سے قریب خیبر کے شہر کے قریب ہیں وہی خیبر جہاں میرے آقا علیہ سات اسلام صاحبہ کے ساتھ تشریف لائے اور جہاں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ ود کریم نے قلعۂ خیبر کو فتح کیا فاتح خیبر کہلاتے ہیں ہم اس جگہ پر آ کر ایک اور جگہ کی تلاش کر رہے ہیں اور وہ مقام صحبہ ہے مرحبہ مرحبا, مرحبا وہ مقام صاحبہ ہے اور وہ جگہ وہی ہے جنبی پاکل نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم کے لیے سورج کو پلٹایا تھا اور نماز ادا کی تھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وزول کریم نے عظیم معجوزہ ہے مگر یہاں اس نام کا کوئی شہر ہمیں نہیں مل رہا ہم ڈھونڈ رہے ہیں یا نام تبدیل ہو گئے ہوں گے وادی، قرآ برمد یا مقام صحبہ احادیث کی کتابوں میں یہ نام ملتے ہیں ہم کوشش کرنے کے ہیں تلاش کریں مگر نام تبدیل ہو جاتے ہیں بہت پرانی بات ہے چودہ سال سال پرانی بات ہے تو کوئی نیا نام ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا ہم تلاش کر رہے ہیں کسی پرانے عربی کو تلاش کر رہے ہیں جو ہمیں بتائیں لیکن لگتا یہی ہے کہ انہی وادیوں سے میرے آکا گزرے ہوں گے کیونکہ آگے خیبر ہے اور پھر وہ مقام ہے جو آج آپ کو اور دکھانا ہے ایک نئی جگہ پر جا رہے ہیں میری بھی پہلی بار حاضری ہے وہ کیا جگہ ہے وہ کچھ دیر بعد بتائیں گے فلال اس جگہ پر ہم مقام صہبہ کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جگہ مل جائے اور ہم وہ معجزہ وہیں جا کر آپ کا بیان کریں کہ میرے اکال اشاط اسلام کی دعا سے سورج پلٹ آیا اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام کی زیارت اور ان مقامات کا ادب نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم <تصفيق> اسلامی بھائیوں آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ علاقہ یہودیوں کی آماج گاہ کفار غیر مسلموں کے شکنجے میں یہ علاقہ تھا مسلمان صاحبہ اکرام علی مردوان کے ساتھ ندی پاک علی اسلام کے لشکر میں آئے اور یہیں پر وہ قلعہ فتح ہوا مولا علی کا رحم اللہ تعالیٰ وزل کریم کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے جی ہاں الحمد خیبر میں داخل ہو چکے ہیں یہ سلسلہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں مدیری چینل پر ہم دوبارہ آئے ہیں لیکن اس بار ہم خیبر کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شہر کے لیے آئے ہیں آپ مناظر دیکھیں سر و شاداب اور ایک بڑا خوبصورت شہر اب بنا دیا گیا ہے یہیں وہ قلعہ آگے جا کے موجود ہے جس کو قلعہ خیبر کہا جاتا ہے اور انشاءاللہ شاء آج ہمارا سفر خیبر سے بھی کچھ آگے ہے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اس وقت ہم مقام تیمہ پر ہیں اور یہ مقام ایسا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ صلاح اسلام یہاں بھی تشریف لائے ہیں اور یہ مقام عرب شریف کے اب ایک کونے کی طرف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوریا جارڈن مصر یہ سب اس طرف ہے تبوک بھی اس طرف ہے اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں یہاں سے یہ راستہ یوں سمجھ لے تیما سے ٹرن ہو کر اب ان ممالک کی طرف بھی جاتا ہے اور تبوک کی طرف بھی جاتا ہے آپ اس شہر کا خوبصورت منظر بھی دیکھیں با ہرب ہائے ہائے ارب میرے میٹھی بیٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج پھر ایک اور شہر ایک اور زیارت ایک اور تاریخی واقعہ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک طویل سفر ہے مدینہ منورہ سے ہمارا یہ مدنی قافلہ روانہ ہوا ہے شہر تبوک کی جانب تقریباً سات سو کا سفر ہے اور یہ عرب شریف کا ایک جس کو آپ کہیں بارڈر سٹی ہے اس کے قریبی جارڈن ہے عمان ہے پھر سیریا کا بارڈر لگتا ہے مصر کا بارڈر لگتا ہے ہم اس سفر پر جا رہے ہیں اور کل انشاءاللہ جب ہم صبح ہوگی تو تبوک کی زیارت ہے وہ واقعہ جو غزبۂ تبوک جہاں ہوا وہاں کچھ یادیں آج بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اور آگے ایک علاقہ ہے جہاں حضرت عبوسا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بڑے تاریخی واقعات اور وہاں نشانیاں موجود ہیں سلسلہ زیارات بکابات مقدسہ پہ ہمارے ساتھ رہیے گا بڑے ہی جس کو کہے ایمان افروز مناظر ہوں گے ہماری بھی پہلی بار حاضری ہو رہی ہے یقیناً دل بڑا خوش ہے کہ اس مبارک مقام پر زارا نصیب ہو رہا ہے جہاں ہمارے آکا اور ہمارے صحابہ تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی حضرت بوسا علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بھی وابستہ یادیں وہاں موجود ہیں وہ مبارک مقام جہاں من سلوا کا بزول ہوا تھا جی ہاں قرآنی واقعات ہیں ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ یہ مناظر لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم الحمدللہ عرب شریف کے ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جس کی گلیوں میں جس کی فضاؤں میں میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مردوان کی آمد ہوئی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ صلاحت کے قدم چومنے کا جسے شرف حاصل ہوا یہ وہ عظیم علاقہ ہے جس کو تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تبوک جو ہے یہ وزیرہ منورہ سے سات سو کلو دور ہے جی ہاں سیون ہنڈریڈ کلو آج تو بڑے اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے مگر جیسے جیسے ہم یہاں آتے رہے ہمیں یہ سمجھ پڑتی رہی یہ سمجھ آتا رہا کہ نبی پاک علیہ اصلاحت السلام اور صحابہ کرام علی مردوان نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا یہ سفر بڑا مشکل تھا سخت گرمی کے دن تھے مسلمانوں پر بڑے قسم پرسی کے دن تھے مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہ تھا اس جنگ کو لڑنے کے لیے سواریاں بھی نہلت تھی. نہ تھی اور یہ سفر صحابہ کرام بڑی قربانیاں دے کر کیا جی ہاں سواری کا عالم یہ تھا کہ تین مجاہدین کے لیے ایک اونٹ تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ پندرہ میل کا سفر ہوتا تو ایک صحابی دس میل پیدل چلتے اور پانچ میل انہیں اونٹ پر بیٹھنے کو ملتا ذرا غور کیجیے اگر اس کو اسی طرح کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سات سو میٹر میں سے تقریباً ڈھائی سو کلو سوا دو سو ہر صحابی نے سواری پر سفر کیا ہوگا اور تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر پیدل سفر کیا ہوگا گرمی کی شدت دشمن کا خوف تقریباً تیس ہزار کا یہ لشکر تھا مگر یہ حال تھا کہ جناب اپنے پاس تمام ساز و سامان نہ تھا اور یہاں پانی کی بھی بڑی قلت تھی انہیں اپنی خشک زبانوں اور خشک حل کو صرف تر کرنے کے لیے اپنی سواری کے جو کم اونٹ سے وہ ضوا کرنے پڑتے تاکہ اونٹ کے مادے سے کوئی تر چیز نکلے اور جس سے وہ اپنی حلق جو ہے اس کو زبان کو تر کر سکیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ گرمی کے موسم میں جنگ ہوئی تھی عرب شریف کی گرمی ویسے بھی آپ جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں سخت گرم لوئی اس علاقے میں چلتی ہے جو خال تک کو جلا کر رکھ دیتی تھی اور اب یہاں لڑائی کس سے تھی جنگ کس سے تھی رومیوں سے جنگ تھی لاکھوں کی فوج اور اس کے سامنے ایک روایت کے مطابق دس ہزار اور ایک روایت کے مطابق تیس ہزار صحابہ تھے اور یہ لشکر وہاں سے مدینے سے چلا تھا جس کے پاس سازو سامان بھی تھوڑا تھا آج قلعہ تبوک کے پاس ہم موجود ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں کہیں ہمارے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا تھا ابھی یہ جنگ یہاں تک جب کافلا پہنچا کیا ہوا یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن آج آپ کو پہلے یہ بتاتے ہیں جب یہ سفر شروع ہوا تو قربانی کی کیسی داستانیں رقم کی گئی آئیے پہلے کچھ مدینہ منورہ میں تبوک کے حوالے سے ہونے والے واقعات کے بارے میں سنتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہجرت کا آٹھواں سال مدینہ منورہ میں میرے آکال اسراط اسلام کو آٹھواں سال تھا اب یہ اتنا ملی کہ رومیوں نے نصرانیوں نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا زبردست لشکر جرار تیار کر رکھا ہے بڑی زبردست تیاری ہو رہی ہے مدینہ منورہ پر حملے کی اسلام کو مٹانے کی جب یہ اتنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی تو میرے آقا علی الصلاۃ والسلام نے اب لشکر تیار کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ وہاں آ کر حملہ کر دیں کیوں نہ ہم مدینہ منورہ سے یہاں آ جائیں اور ان سے جنگ کی جائے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیت والسلام نے اب مسلمانوں کو صاحبہ کے کو ذہن دیا کہ اپنا مال و دولت لے کر آئیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور لشکر اسلام کی مدد کی جائے بہت بڑا لشکر بنانا تھا سامان کی قلت تھی اب صحابہ اکرام علی رضوان نے جو قربانی کی داستان رقم کی سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ان دنوں حالات معاشی طور پہ اچھے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے سوچا کہ آج موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعت سے آگے بڑھنے کا آپ نے کیا کیا اپنے گھر کا آدھا مال 50% پرسینٹ بارسادت میں لائے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے حاضر ہے میرے آکا علی اسلام نے سوال کیا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے ارض کرتے ہیں آکا آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑایا اب انتظار تھا آشی اکبر کا صدیق اکبر رضی اللہ ترتے ہیں اور کچھ سامان تھا ایک گچڑی بنا کر لائے بارگاہ رسالت میں پیش کیا میرے آکا علیم نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑایا یعنی سب کچھ اپنے گھر کا مال لیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے سمجھ لیا کہ ہم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے میرے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس واقعے کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے اس پوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز سے جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے یہ فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تج سے دید آئے مہو انجم فروغ گیر اے تیری ذات بائی سے تقوین روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس <تصفح> میرے میٹھے اسلامی بھائی دیکھا آپ نے کس طرح قربانی کی داستانے رقم دی ہے یہ دو واقعات تو ہم سنتے ہیں مگر آج میں کچھ اور بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت عبدالرحمن الرحمان بن اوف نے کیا کیا آپ نے دو سو اوکیا چاندی حضور کی خدمت میں پیش کر دی بکیا سارا مال نصف نصف بانٹ دیا اور ایک نصف جہاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے حاضر کر دیا اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کو یہ یہ دعا دی تھی میرے آقا نے فرمایا تھا بارک اللہ لک فی ما انفقتا و فی ما ابقیت ا عبد الرحمان اللہ تعالی تجھے برکت دے اس مال میں بھی جو تو نے خرچ کیا اور اس میں بھی جو تو نے باقی رکھا حضور کی یہ دعا کیسی قبول ہوئی سبحان اللہ میرے آقا کی دعا تھی اللہ تعالی نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے صرف اندازہ لگانے کے لیے اپ کہ آپ نے چار ہزار درم ایک مرتبہ خرچ کیے پھر ایک موقع پر چالیس ہزار دینار خرچ کیے پھر ایک موقع پر پانچ سو گھوڑے راہ خدا میں پیش کیے پھر ایک موقع پر پانچ سو اونٹ اللہ کی راہ میں دیے آپ نے سن اکتالیس ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی اس وقت آپ کی عمر پچہتر سال تھی آپ نے پھر وسیعت کی تھی کہ آپ کے مال میں سے پچاس ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں ہر بدری صحابی جو اس وقت زندہ تھے ان کو 400 دینار بھی دینے کی وسیعت کی زندہ بدری صحابہ کی ان دنوں تعداد سو کے قریب وہ صحابہ تھے سب کو چار چار سو دینار بھی دیے گئے اسی طرح ایک ہزار گھوڑے مجاہدین کو مہیا کرنے کی وسیعت کی ان وسیعتوں کو ادا کرنے کے بعد اتنا سونا ورسا میں چھوڑا گیا کہ کلاڑوں سے سونا کاٹا گیا آپ نے چار دیوائیں چھوڑی آپ کی ہر زوجہ نے میراث میں اپنے حصے کے بدلے میں اسی ہزار دینار وصول کیے کیسی دعا ملی کہ آپ کے مال میں برکت ہی ہوتی چلی گئی اور آپ تقسیم بھی کرتے چلے گئے تو پتہ چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اس میں اضافہ ہوتا ہے آپ خود بھی دیکھ لیجئے جو زکوات پوری ادا کرتے ہیں جو صدقہ دیتے ہیں اگلے سال ان کی زکات زیادہ ہی بنتی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جو خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی غزبۂ تبو ایک بڑی روشن مثال ہے اور جو بقیل ہیں کنجوس ہیں خرچ کرنے میں دل نہیں چلتا یہ واقعہ تبوک کے میدان سے آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں دیکھیے ہمارے صحابہ نے خوب خرچ کیا اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آج بھی ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہم ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں ایمان تازہ کر رہے ہیں تو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے بخل نہیں کرنا چاہیے سخاوت رب کو بھی پسند ہے اور سخی انسان اللہ کے قریب لوگوں کے قریب جی ہاں یہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے اب فیصلہ کر لیجئے آپ نے کس کے قریب ہونا ہے آپ کو الگ کے لے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں مزید صحابہ اکرام علی بردوان کی قربانی کے واقعات سناتے ہیں سلو ول حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی صحابہ اکرام علی بردوان کے انفاق کی اللہ کی رام میں خرچ کرنے کی کون کون سے واقعہ بیان کیا جائے غزوہ تبوک گویا یوں کہا جائے کہ بہت ساری اس میں باتیں کی جا سکتی ہیں مگر غزوہ تبوک سخاوت اللہ کی رام میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک عظیم داستان ہے اب حضرت عاصم بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ستر وسق پیش کیے وسک کیا ہوتا ہے ایک وسک جو ہے اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جاتا ہے یعنی پورا اونٹ اگر سامان سے بھر دیا جائے ایسے ستر اونٹروں کے یعنی خجور بکر پیسے ملتے تھے اتنی کھجورے اللہ کی راہ میں غزبۂ تبو کے موقع پر دی اب بات کریں سخاوت کی بات کریں اور سعید عثمان غنی کی بات نہ کریں بات ادھوری رہ جاتی ہے سعید السمان غنی ردی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لشکر اسلام کے تھرڈ ون تیسرے حصے یعنی دس ہزار مجاہدین کے لیے سواری کے جانور اسلحہ زرہیں اور دیگر ضروریات جہاد مہیا کی کل حق کو بلند کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سخاوت کے ساتھ اپنی دولت خرچ کی جس کی نظیر نہیں ملتی حضرت امام احمد بن حنبل اور امام بہ کی حضرت حضیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزبۂ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ صلاحم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے ان کی آستین میں دس دینار تھے نبی پاک علیہ السلام کی جھولی میں آپ نے پلٹ دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور کچھ اس طرح دعا فرما رہے تھے اللہم اردہ عن عثمانا فإنی عنہ راض اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا میں اس سے راضی ہوں پھر انہیں کیا دعا دی, دعا دی دعا دیتے ہیں غفر اللہ لکا یا عثمان ما اسررتا وما اعلنتا وما ہوا کاسن الہ یوم القیامہ ما یبالی ما عمل اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اس دولت پر جو تم نے مخفی رکھی اور جس کا تو نے اعلان کیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے عثمان کو کوئی پرواہ نہیں آج کے بعد وہ کوئی عمل کرے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ کس کس داستان کی بات کی جاتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ثقافت دنیا میں مشہور ہے آپ نے جنت پائی غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا سے یہ بجتا سنا کہ عثمان کا اب کوئی عمل اسے نقصان نہ پہنچائے گا مگر ایسا نہیں تھا کہ فقط مالدار صحابہ آگے بڑھے ارے ہر کسی نے ایسا لگتا ہے اپنا حصہ ملایا کیسے ملایا آئیے آپ کو بتاتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جو نادار مجاہدین تھے دوسرے قبیلے والے بھی ان کی مدد فرماتے رہے اصلاح مہیا کرتے رہے سواری کا انتظام دیتے رہے خواتین جی ہاں اس زمانے کی جو خواتین تھی وہ بھی پیچھے نہ رہی بلکہ ہر قسم کے زیور سونے کے کڑے گلو بند جس کو آپ کہیں سب نے کچھ نہ کچھ حصہ ملایا کہ کسی طرح ہمارا مال بارگاہ رسالت میں قبول کر لیا جائے مگر ایک صحابی کا واقعہ تو بڑا نرالا ہے دیکھیں پیار اسلام کو یاد رکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ دیں گے جب ہی قبول ہوگا اگر غربت ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں چاہے تھوڑا کریں اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے دل اور نیتیں دیکھی جاتی ہیں حضرت ابو عقید انصاری کے بارے میں آتے بہت مفلس تھے آپ نے کیا کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ نے مزدوری کی ایک شخص کے یہاں مزدوری کی کہ میں پورا دن تیرا سامان اٹھاؤں گا مجھے کیا مزدوری دے گا اس شخص نے دو سا آپ کو دیے تقریباً یہ ساڑھے سات کلو بنتا ہے دو سا اپروکسیمیٹلی اب آپ کو جب یہ کھجوریں مل گئی آپ نے آدھی یعنی ایک سا اپنے گھر والوں کو دی اور فقط ایک سا لے کر بازار رسالت میں آئے اب نبی پاک علی اسلام نے یہ نہ فرمایا کہ اتنی تھوڑی سی کھجوریں اس سے ہم کیا کریں گے پیار آکا علیہ صلاح والسلام نے وہ مال لیا اور نبی پاک علیہ صلاحت والسلام نے روایتوں کے مطابق اپنے صحابہ سے کہا کہ ایک ایک خجور جو صحابہ کرام نے عطیات دیے ہیں لوگوں نے مال دیا ہے سب کے مال کے اوپر یہ ایک ایک خجور رکھ دی جائے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس کے خزوص کی برکت سے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے باقی مال میں بھی برکت عطا فرما دے گا یہاں میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا ہوتا ہے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں تھوڑا بھی ہو خرچ کیجیے قبول ہو گیا بعض اوقات کہتے ہیں نا کسی کے پورے باغ کی قیمت نہیں ہوتی کسی کی ایک کھجور کی ویلیو ہوتی ہے جو خلوص سے دیا جائے زیادہ دے یا کم دیں نیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہو اللہ کی رضا کی ہو اور پھر دل کھول کر دینا چاہیے بہرحال قربانی کی داستانیں ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں باقی غزوہ تبوک پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے ابھی تو ہم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں جو عظیم انفاق سبھی اللہ کے واقعات ہو رہے تھے وہ بیان کیے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اب یہ جب سفر شروع ہوا اس سفر میں کیا کچھ ہوا کچھ لوگ ساتھ نہ آئے اس میں بھی دو قسم کے لوگ تھے کچھ تو منافقین تھے جان چھڑانا چاہتے تھے کچھ ایمان والے تھے جب وہ نہ آئے اس نہ آنے پر انہوں نے کیا ریكشن دیا نبی پاک علیہ سلاحت کا کیا انداز ان کے ساتھ رہا اور ایک صحابی جو پیچھے رہ گئے پھر پلٹے تو کیسے پلٹے کیا جذبے کے ساتھ آئے بہت کچھ آپ کو بتانا ہے مدری چینل دیکھتے رہیے تبوک کی وادیوں سے غزوہ تبوک کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفتار اسلامی بھائی اس وقت ہم ریکارڈنگ چُکے ارلی مارننگ کر رہے ہیں فجر کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ماشاء اللہ کے اسلامی بھائی بھی ہمیں مل چکے ہیں سندھ کے اسلامی بھائی بھی مل چکے ہیں اور دونوں مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ابھی صبح کا وقت ہے اور ہمیں الحمد یہاں اسلامی بھائی ملنا شروع ہو گئے ہمیں امید ہے کہ ہمیں اور بھی اسلام بھائی یہاں ملیں گے اور ہم نے دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ نے چاہا ساری دنیا میں کرنا ہے ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچانا ہے ان تبوک کا میدان وہ جگہ جہاں صحابہ کرام علی بردوان بڑا طویل سفر کر کے نبی پاک علی السلام کے ساتھ آئے اس سفر میں پھر کیا ہوا اطیات دے دیے گئے لشکر تیار کر دیا گیا اب لشکر کی روانگی کا وقت ہے میرے اکا علیہ صاحت السلام کی ایک اسٹریٹجی تھی ایک حکمت عملی ہوا کرتی تھی کہ جب کسی جگہ پر رضبے کے لیے جانا ہوتا تو پہلے سے نہ بتایا جاتا کہ کہاں جا رہے ہیں لیکن غزوہ تبوک وہ واحد غذبہ ہے جس کا اناؤنسمنٹ کیا گیا اعلان کیا گیا کہ کہاں جانا ہے اور رومیوں سے لڑائی ہے تاکہ صحابہ کرام علی بردوان بھرپور تیاری کر لیں طویل سفر کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں مال و اسباب ساتھ لے لیں اور اب یہ تیاری ہوئی لوگ جنگ سے ڈرتے ہیں مرنے سے خوف کھاتے ہیں جی چراتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں مشکل ہو مگر یہ صحابہ کرام علی بردوان میرے آقا کے کیسے دیوانے کس طرح وارفتگی کے عالم میں زندگی گزارا کرتے نبی یہ پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے میں اور آپ بھی کہتے رہتے ہیں زبانی دعوی تو سارے کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے مگر ان صحابہ کے بارے میں ذرا سوچیے تو صحیح آپ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ تبو کے لیے روانہ ہوا گیا تو اب صحابہ کرام بری بردوان میرے اکالب کی بارگاہ میں آئے. اور سواری طلب کی تو پیارے آقا علی نے ارشاد فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے تو اس لیے کئی صحابہ جن کے پاس سواری نہیں تھی وہ اس غضبے شرکت نہ کر سکے کچھ ساتھ چلے بگر ایک اگر بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتا تو یہ سفر کیسے ہوتا تو انہیں منع کیا گیا تو وہ بل بلا کر الفاظ ہیں کتابوں میں جس کو کہتے ہیں زاروں کتار تڑپ کر رونا اس طرح روئے کہ ہمارے پاس سواری ہوتی ہمارے پاس بھی سازو سامان ہوتا ہم بھی اس لشکر میں اپنے آقا کے ساتھ شہید ہو جاتے یاد رہے یہ لشکر بڑی گرمی میں بڑی تکلیف میں کم سامان میں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں مگر اس میں شریک ہونے کے لیے صحابہ زار و کتار رو رہے جو رہ جاتے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیو یہ گریہ گری زاری کس لیے ہے کہ میں بھی اپنے آقا کے ساتھ جا کر اپنی جان قربان کر دوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بے قراری پر کیسا رحم آیا قرآن مجید گواہ ہے سنچ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کے اندر آئیے پہلے وہ آیات اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں پنگال ترجمائے کنزول ایمان اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری ادا فرماؤ تم سے یہ جواب پائے کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے اُبلتے ہوں اس غم سے کہ خرج کا مقدور نہ پایا وسلم اب بہرحال سفر کی تیاری نبی پاک علی السلام لشکر کو لے کر سنیت الوداع کے مقام پر پہنچے جی یہ وہی مقام ہے جہاں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے پہلی بار ہجرت کر کے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا مگر اب استقبال کا وقت نہیں اب جدائی کا وقت ہے ایک نئے اعظم کے ساتھ ایک نئے سفر کی تیاری ہے عجیب منظر ہوگا تیس ہزار صحابہ کا لشکر اور پھر یہ جذبہ گرمی کا آدم اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے یہ لشکر روانہ ہوتا ہے اب یہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی بد کریم جو شیر خدا ہیں اسد اللہ واسد الرسول جنہیں کہا جاتا ہے بڑے زبردست صحابی ہیں جرنیل ہیں مگر آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں تمام مدینہ منورہ کی عورتوں بچوں اور مدینہ منورہ کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا اب مولانی کرم اللہ تعالی وج الک کریم کیا ارض کرتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مولانی کرم اللہ تعالی وج کریم کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ اللہ اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسا کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی جس طرح حضرت موسا کوہے طور پر جاتے وقت حضرت ہارون کو اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی دیکھ بھال کے لیے خلیفہ بنا کر گئے تھے اسی طرح میں اپنی امت تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں بہرحال علی کرم اللہ تعالیٰ وزل کریم مدینہ منورہ میں ہیں میرے آقا علی سیات اب جب سفر پر روانہ ہوئے منافقین آئے جنہیں دیکھیں ایک طرف تو صحابہ رو رہے ہیں کہ ہم رہ گئے اور ایک طرف منافقین ہیں جو عضر بہانے تلاش کر رہے ہیں حضور ہمیں جانے دیجئے. ہمارا یہ پرابلم ہے ہمارا یہ پرابلم ہے کسم کسم کے بہانے بنائے جا رہے ہیں کسی طرح اس مشکل غزوے سے طویل سفر سے گرمی کے عالم میں اور پھر رومیوں سے لڑائی جن کے بارے میں معلوم یہ تھا کہ وہ بڑا زبردست لشکر ہے ٹرینڈ فوجی ہیں لاکھوں کا لشکر ہے اس لشکر سے اس غزوے سے جان چھڑائی جائے منافقین بہانے کرتے گئے اور پیارے آقا سے جناب اجازت لینے کی کوشش کرتے گئے لیکن ہمارے صحابہ کرام علی مردوان میں سے بھی کچھ صحابہ رہ گئے جن میں کاب بن مالک حلال بن امیہ مرارہ بن ربی ابو خیصمہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم ہیں ان میں سے ابو خی اور ابو ذر غفاری تو بعد میں پیارے آکا کے ساتھ شریک بھی ہو گئے پیچھے جا کے مگر جو شروع کے تین نام لیے گئے وہ شریک نہ ہو سکے حضرت غفاری کیوں پیچھے رہ گئے صدر ذر غفاری رضی اللہ تعالہ کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئے آپ کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ تھا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ بڑا کمزور تھا طویل سفر تھا وہ تھک جاتا تھا تو آپ نے چند دن اسے چارہ کھلایا اسے تگڑا کیا اسے چنگا بھلا کیا اور اب روانے ہوئے تو پھر جناب وہ تھک گیا بہرحال مجبور اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر آپ چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے انبلیوبل آپ غور کریں اس گرمی میں اتنا طویل سفر روٹ پر نہیں اپنی پیٹھ پر لاد کر سفر کیا ہوگا کیا صحابہ تھے کیا قربانیاں تھیں کیا جذبات باقی غزب تبو کے بارے میں جتنا پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے صحابہ تھے اسلام ایسے نہیں پہلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اپنا سب کچھ چھوڑا گیا ہے اپنی جانیں دی گئی ہیں اپنا مال لٹایا گیا ہے میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے لیکن ہمارے صحابہ نے کس طرح قربانی کی داستانیں رقم کی ہیں بہرحال ابھی تو یہ سفر جاری ہے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں یہ وہ جگہ ہے جسے مسجد رسول کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہاں نبی پاک علیہ صاحت السلام نے اسی مقام پر کہیں خیمہ لگایا تھا اور میرے آقا یہاں تشریف لائے تھے اس یادگار میں اس شاخوں نے ایک مسجد بنا دی ہے جسے مسجد رسول بھی کہا جاتا ہے تبوک کا سفر جاری ہے مزید قربانی کی داستانیں ہیں سفر طے کیسے ہوا راستے میں کیا کچھ ہوا آپ کو بہت کچھ بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علی